دوسرے رقو کی ابتدا ہے سور مریم کا دوسرا رقو ہے اور میں پارے کا پانچواں رقو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد السلام پڑھی اللہ وسلم مریم کتاب میں حضرت مریم کا ذکر کرو حضرت مریم کے ذکر میں عورتوں کے لیے نصیحت ہے کہ حضرت مریم ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتی رہی اور آپ اتنا لمبا لمبا قیام کرتی کہ بسا اوقات آپ کا پاؤں مبارک سوج جاتا اور بسا اوقات اس سے خون جاری ہو جاتا اس قدر آپ اللہ کی عبادت کرنے والی اور اللہ تعالی سے محبت کرنے والی تھیں مجھے اس بھائی کی بات بڑی پیاری لگی کہ انہوں نے ایک دن کہا مجھے ایک صحابہ وہ کہتے ہیں میں اپنی بوڑھی والدہ کو ہسپیٹل لے گیا تو کسی عیسائی نرس نے میری بوڑھی والدہ کو دیکھ کر کہا نو باللہ میں ظالب یہ تو لیڈی ڈائنا لگتی ہیں کہتے عام ہیں طور پر مسلمان یہ سن کے خوش ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک عیسائی عورت سے میری ماں کو تشویح دیتی ہو میری ماں کا مقام بہت بلند و بالا ہے یہ مسلمان ہے اور مسلمان کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے ہاں میری ماں کو اگر تم کہو کہ حضرت مریم کا جلوہ ہے ان پر یہ نیک پرہیزگار ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے اس واقعے سے میں نے یہ نتیجہ کیا کہ مسلمان ایسا سے کمتری میں آ گئے ہیں اس عیسائی نرس کے ذہن میں بھی یہ ہوگا کہ ہم جب لیڈی ڈائنا کا نام لیں گے تو بڑے خوش ہو جائیں گے ہمارے لیے یہ کافر یہودی عیسائی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے ہمارے لیے تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج متحرات صحابیات اللہ کی نیک بندیاں یہ آئیڈیل ہیں اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو اور ہماری بہنوں کو ان مبارک خواتین کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وذکر فی کتاب مریم کتاب میں حضرت مریم کا ذکر کریں دن تبادت من اگلیہ مکان شرقیہ جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہوئیں مکان شرقیہ مشرقی کسی کونے کی طرف آپ گئیں یعنی جو آپ کے گھر والے تھے آپ کے رشتہ دار تھے ان سے آپ چلیں اور آپ کا یہ سفر مشرق کی طرف تھا اور ایک تنای کی جگہ پر آپ بیٹھ گئیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فتح خضط دُونِهِمْ حِجَابًا پھر آپ نے ان لوگوں سے دور ہونے کے لیے ایک پردہ ڈال دیا اور آپ نے پردہ اپنا ڈال دیا جو اشارہ تھا کہ اب کوئی اندر آئے نہیں اور مجھے عبادت میں خلل وہ نہ ڈالے فرسلہ علیحا روحنا بس ہم نے ان کی طرف ہماری روح جبریل امین کو بھیجا جو روح الامین کہلاتے ہیں ہماری روح سے مراد ہمارے دربار کا مقرب فرشتہ فتح مت صلاح بشرن سویہ بس اس فرشتے نے حضرت مریم کے لیے شکل اختیار کی بشرن سبیہ یا ایک تندرست بشر کی بالکل آپ ایک انسانی شکل میں گئے اور سارے بشری لوازمات تھے آپ کی آنکھیں بھی بشر کی طرح ہاتھ بھی بشر کی طرح بالکل جسم ایک بشر کا آپ نے اختیار کیا تو ظاہری طور پر آپ بشری لباس میں تھے لیکن حقیقت آپ فرشتہ ہیں تو حضرت مریم گھبرا گئیں کہ میں تنائی میں بیٹھی ہوں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں اور یہ مرد کہاں سے آ گیا قالت اس وقت حضرت مریم کی عمر دس سال اور دوسری روایت کے مطابق تیرہ سال یعنی آپ کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی پندرہ سال سے کم تھی قالت ابو نہیں ان رحشمانی کا بے شک تجھ سے یعنی تیرے شر سے میں رحمان از وجل کی پناہ مانگتی ہوں آپ سمجھے کوئی مرد گھس آیا ہے تو آپ نے کہا کہ تو مرد ہے اور مرد کا جو شر ہے وہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں اس شر سے میں رحمان ازبجل کی پناہ مانگتی ہوں ان کونتا تقیہ اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا اول جبریل امین نے آپ کی توجہ اپنی طرف مبزول کی کہا ان نو انا رسول ربک میں تو صرف آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں لی لکی غلامن ذکی تاکہ میں آپ کو ایک ستھرا بیٹا عطا کروں میں تو ایک سترا بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں یہاں پر مفسرین ایک سوال پیدا کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی کہے قرآن مجید فقان حمید میں یہ ہے کہ بیٹا اللہ دیتا ہے بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے جب قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے تو جبریل امین نے یہ کیوں کہا کہ میں بیٹا دوں لی آحاب آحابا, آحابا متکلن کسی خا ہے میں تجھے بیٹا دوں اس لیے آیا ہوں بیٹا دینے والا تو اللہ تعالی ہے اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جبریل امین کبھی شرک تو کر ہی نہیں سکتے اللہ کے نیک بندے اور فرشتے شرک کرنے سے پاک ہیں تو دینے والا اللہ تعالی ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں دینے والا ہوں فرما اصل میں بات یہ ہے کہ حقیقی طور پر دینے والا اللہ تعالی ہے اور جبریل امین ذریعہ وسیلہ اور سبب ہے تو یہاں مجازی نسبت ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہے اس کے سامنے کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے بر وقت علاج کر کے میرے بیٹے کی جان بچا لی تو جان بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن ڈاکٹر کو یہ کہنا شرک نہیں ہے جان بچانے کی نسبت ڈاکٹر کی طرف جو کی گئی اس میں مسلمان کا عقیدہ یہ ہے حقیقی طور پر سب کچھ کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ یہ ڈاکٹر ایک ذریعہ وسیلہ ہے ایک سبب ہے اسی طرح جبریل امین ایک سبب ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ غوث پاک ردی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے اور بیٹے کے لیے عرض کی یا فلاں بزرگ جو ظاہری حیات کے ساتھ ہیں یا بادے کے ہم ان کی بارگاہ میں گئے اور ان سے بیٹے کے لیے عرض کی انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا دے دیا تو اس جملے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے کہ بیٹا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور ان کی دعا کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کر دیا اور بیٹا دے دیا اب کبھی کبھی مسلمانوں سے اس طرح کا جملہ نکل جاتا ہے کہ وہ اس جملے کو مزید شارٹ کہتے ہیں اصل جملہ تو یوں ہے کہ فلام بزرگ کی دعا سے اللہ نے بیٹا دے دیا تو یہ بزرگ ہیں اور ان کی دعا ہمارے لیے بیٹا ملنے کا سبب ہے مگر کبھی کبھی مسلمان عام طور پر گفتگو کو شارٹ کرتے ہیں تو شارٹ کرتے ہوئے وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے ہمیں بیٹا دیا تو مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے اب اس سے پوچھیے کہ بیٹا دینے والا کون ہے تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو اس سے پوچھیے کہ پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے بیٹا دیا تو وہ کہے گا حضرت نے دعا کی اور ان کی دعا کے وسیلے سے اللہ نے بیٹا دیا تو سمجھ میں آ گیا کہ جملہ لمبا ہے اس کو یہ مختصر کر رہا لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لمبے جملے کو اکثر مختصر کر دیتے ہیں اس کی ایک آسان سی مثال ہے جو اکثر ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ جب ہم کساب کی دکان پر جاتے ہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو گوشت لٹکا ہوا ہے اس گوشت میں سے میرے لیے بوٹیاں بنا دیں میرے لیے قیمہ بنا دیں لیکن ہم شارٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا قیمہ بنا دیں میری بوٹیاں بنا دیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے اپنے اوزار کے نیچے رکھ کر مجھے قتل کریں اور میرا قیمہ بنائیں میری بوٹیاں بنا اس کا یہ مطلب نہیں انسان نے گفتگو کو مختصر کرنا سیکھا ہے ہر چیز میں ہم گفتگو کو مختصر کرتے ہیں جس کی ایک اور مثال ہے کہ ہم دادا کے لیے اگر کھانا پکاتے ایسا لے ثواب کے لیے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ دادا جان کی برسی ہے یہ نانا جان کی برسی ہے ان کے ایسال ثواب کے لیے کھانا پکا اور ہم نے فاتحہ پڑھی اور یہ کھانا جو ہے وہ مسلمانوں کو کھلا کر ہم نے یہ سوچا کہ جو ثواب ملا وہ ثواب ہم نے اپنے دادا جان کو ایشال ثواب کر دیا لیکن مختصرا ہم عام طور پہ جملہ یہ سنتے ہیں آج ہم نے تو اپنے دادا کے نام کا کھانا پکایا اس سے مراد مسلمان کی یہی یہ ہوتی ہے کہ کھانا اللہ کے نام کا ہے اس پر جو ثواب ملے گا یہ ثواب ہمارے دادا کے نام یعنی ہمارے دادا کے ایسالے ثواب کے لیے ہے اسی لیے امام بخاری علیہ الرحمٰ نے بخاری شریف کی ابتدا جس حدیث پاک سے کی ہے وہ حدیث سارے مسئلے کا حل ہے ان نمل امال بن اعمال کا دار و مدار کس پر ہے نیتوں پر ہے تو مومن کے کلام پر شک نہیں کرنا چاہیے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے جب اس کا عقیدہ یہ ہے اور اس کی نیت یہ ہے تو ایسے کلام کے یہ معنی کیے جائیں گے تو جبریل امین نے کہا میں بیٹا دوں گا اس کے مانا یہ ہے کہ بیٹا تو اللہ تعالی دے گا میں بیٹا دینے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوں ایک سبب ہوں لی آحاب لکی غلامن ذکیہ تاکہ میں آپ کو ایک ستھرا پاکیزہ بیٹا دوں اولت يَكُونُ لِي غلام حضرت مریم بولی کیا میرے یہاں بیٹا ہوگا وَلَمْ یم سسنی بشر اور مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں یعنی میں نے کسی سے نکاح نہیں کیا وَلَمْ أَكُبَغِيَا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں تو نہ تو میں نے کوئی بدکاری کی ہے اور نہ میں نے نکاح کیا ہے تو بیٹا کیسے ہوگا اس سے اللہ کی قدرت کا انکار مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ کیا میرا نکاح ہوگا اور نکاح کے بعد بیٹا جو ہوگا اس کی خوشخبری دی جا رہی ہے یا پھر یہ کہ اسی عالم میں بغیر نکاح کے اور بغیر کسی ظاہری سبب کے اللہ تعالی بیٹا عطا فرمائے گا اولا کزالی کی حضرت جبریل امین نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح بیٹا تا فرمائے بغیر نکاح کے اور بغیر کسی ظاہری سبب کے قال رب کی جبریل امین نے فرمایا کہ آپ کا رب فرماتا ہے ہوا علیہ حیین ایسا کرنا میرے لئے بہت آسان ہے وَلِنَّ جَعَلَهُ آِيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا یہ اس لیے تاکہ اس بچے کو ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہو وہ کان امرم یہ ایک ایسا کام ہے جو ہو کر رہے گا حضرت جبریل امین نے حضرت مریم کے منہ پر پھونک ماری اور اس پھونک مارنے سے آپ حاملہ ہو گئیں تو ہو بس آپ حاملہ ہو گئیں فن فن تبازت کے معنی آپ جدا ہوئی اس حمل کو لے کر مکان ایک دور کی جگہ میں آپ چلی گئی جیسے آپ حاملہ ہوئی آپ پر کمزوری تاری ہوئی اور جیسے جیسے یہ حمل ظاہر ہونے لگا آپ لوگوں سے دور ہوتی گئی مخادو مقاد کہتے ہیں بچے کی ولادت کا درد پس بچے کی ولادت کا درد حضرت مریم کو لے آیا نخلتی درد کی وجہ سے آپ نے ایک خشک کھجور کے تنے کے جڑ کی طرف یعنی اس کے نیچے کا جو کنارہ تھا وہاں آپ نے ٹیک لگائی اور آپ درد کی وجہ سے بیٹھ گئیں بولی یا لئی کاش کے میں مت قبل حضا اس سے پہلے مر گئی ہوتی نس یم منسی اور میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی کوئی مجھے نہ جانتا یہ آپ کو خوف یہ تاری ہوا کہ ٹھیک ہے یہ اللہ تعالی نے عطا کیا ہے مگر لوگ تو بدگمانی کریں گے اور مجھ پر الزام لگائیں گے اس تصور سے آپ گھبرا گئیں اور ایک عورت کے لیے یہ تصور واقعی ایک مشکل امر ہے تو حضرت مریم کے لیے ایک بہت ہی پریشان کن ایک لمحہ تھا تو آپ نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اب لوگوں کی بدگمانی کیسے دور ہوگی فنا دنتا اس درخت کے نیچے سے پکارا جبریل امین نے یہ آواز نکالی اور انہیں یہ بات کہی اللہ کا تم غم نہ کرو جب یہ بات آپ نے سنی تو آپ کا غم دور ہو گیا اور آپ کو ایک وقتی طور پر جو انسانی فطرت ہے اس کے تحت جو پریشانی آئی وہ دور ہو گئی اور آپ نے کہا میرا رب مجھے کافی ہے قدر جلا ربو کی تاختہ کی بے شک آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک نہر کو جاری کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس مقام پر ہوئی عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے اور آپ کے قدم شریف اس زمین پہ لگے وہاں سے ایک نہر جاری ہو گئی اور وہ درخت جو خشک تھا وہ پھلدار ہو گیا اور اس کی خشکی اور اس کا سوکھا پن ختم ہو گیا اور اس پر کھجوریں آ گئیں وہ ہوزی الز رائن نخ اور فرمایا کہ تو اس درخت کی جڑ کو اپنی طرف کھینچ جسے درخت بہت پرانا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک تو جڑیں وہ ہوتی ہیں جو درخت کے نیچے ہوتی ہیں اور ایک وہ جڑیں ہیں جو درخت پر لٹکتی ہیں آپ نے اگر پرانا کوئی درخت دیکھا ہو تو ان جڑوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں بعد مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ تنے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچیں اب آپ بتائیے کوئی کسی درخت کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچے تو درخت ہلتا بھی نہیں ہے لیکن حضرت مریم جو اس وقت علیل ہیں کمزور ہیں وہ درخت کو پکڑ کر اپنی طرف اشارہ کریں تو اوپر سے کھجورے گرنا شروع ہو جاتی تو ساقت علیکی روتابند جنیہ تو تم پر تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گریں گی محسن فرماتے ہیں پکی ہوئی تازہ کھجوریں اس عورت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں کہ جو زچہ ہو یعنی مراد یہ ہے کہ جس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہو تو اس کے لیے یہ تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں فلی پس آپ کھائیے وش اور اس نہر کا پانی پیجیے وق اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ اس پر فرماتے ہیں کہ بچے کو دیکھ کر ماں کی ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے اس لیے آج بھی جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کو جب بچے کا جلوہ دکھاتے ہیں تو اس کی ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے اسی لیے اکثر ہسپتالوں میں یہ معمول ہے اس واقعے میں ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جس ماں نے اس تکلیف سے ہمیں پیٹ میں رکھا اور پھر پرورش کی جو تکلیف ہیں خصوصاً وہ حضرات جو باپ ہیں وہ غور کریں کہ ہم تو آرام سے سو جاتے ہیں بچہ اگر بیمار ہے رو رہا ہے تو ساری رات ماں جاگتی ہے اسی لیے ماں کا مقام باپ سے تین گنا زیادہ ہے لیکن غور کریں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں اور پھر اس بات پر امید بھی رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ایسا نہیں کرے گی یعنی ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان فرمان ہیں اور امید یہ کہ ہماری اولاد ہمارا فرما بردار بنے گی تو یہ امید ایک ابس امید ہے ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے تو ہماری اولاد بھی ہماری فرما بردار ہوگی فعما تارا ین منل بشری پس اگر آپ کسی بھی بشر کو دیکھیں فقولی تو آپ اسے اس کہیں نظر تو لے رحمان سو بے شک میں نے رحمان از وجل کے لیے روزہ رکھا یہ روزہ وہ روزہ نہیں جو ہم رکھتے ہیں کھانے پینے کا روزہ کہ ہم کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں ہماری شریعت میں یہ روزہ ہے ان کی شریعت میں اس کے علاوہ بھی ایک روزہ تھا وہ چپ کا روزہ یعنی گفتگو نہ کرنا ہماری شریعت میں چپ کا روزہ رکھنا یہ مکرو ہے یعنی کوئی یہ کہے کہ جناب میں نے بات نہ کرنے کا روزہ رکھا ہے تو ایسا کرنا مکرو ہے اچھی بات کرنی چاہیے اور بری بات سے بہتر خاموش رہنا ہے مگر ان کی شریعت میں خاموشی کا بھی روزہ تھا آپ سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ آج میں نے رحمان از وجل کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے فلن اکل لیمل یوما انسی یا آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی اس میں نصیحت یہ بھی ہے کہ جب بڑا موجود ہے تو چھوٹے کو بات نہیں کرنی چاہیے جب عیسیٰ علیہ السلام خود بات کرنے والے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں تو حضرت مریم کو کہ والدہ ہیں لیکن مقام و مرتبے میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بلند ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں آپ نے کلام نہیں کیا اور نسبت کی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ان سے آپ بات کریں دوسری بات یہ ہے کہ جاہل کے لیے سب سے بہترین جواب خاموشی ہے جو بلا وجہ اعتراض کرے اس کو جواب دے کر اپنا وقت ضائع نہ کریں بلکہ خاموش ہو جائیں فاط بھی تاہ ملو پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس اٹھائے ہوئے آئیں کالو وہ بولے وہ دیکھ کر رونے لگے چلانے لگے افسوس کرنے لگے کیونکہ حضرت مریم کے والد حضرت عمران ہیں اور حضرت عمران جب تک حیات رہے وہ بیت المقدس کے امام رہے آپ آم نمازیں پڑھاتے آپ پیشوا تھے آپ فتوا دیا کرتے اور آپ کے خالو حضرت ذکر علیہ السلام ہیں تو ایک نبوبت اور حکمت کا ایک خاندان تھا تو قوم بنی اسرائیل رونے لگی اور کہنے لگی یہ کیا ہو گیا اور افسوس کرنے لگے کالو بولے یا مریم اے مریم لقد جی شعی ان بے شک تو بہت بری چیز لے کر آئی یعنی یہ بچہ کہاں سے آیا مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کا ایک رشتہ دار تھا حضرت یوسف نجار اس نے حضرت مریم جب حاملہ ہو گئی تو اس وقت حضرت مریم سے پوچھا یعنی ان کے ذہن میں وسوسہ آتا بدگمانی پیدا ہوتی کہ یہ کیسے حاملہ ہوئیں پھر حضرت مریم کی شخصیت کو دیکھتے تو آپ سوچتے ایسا ہو نہیں سکتا پریشان رہے تو حضرت مریم سے پوچھا اے مریم یہ بتاؤ کہ بغیر بیج کے درخت ہو سکتا ہے بغیر بارش کے فصل اگ سکتی ہے اور بغیر نطفے کے کیا انسان پیدا ہو سکتا ہے حضرت مریم دس سال یا تیرہ سال کی عمر میں کتنا پیارا جواب دیا آپ نے فرمایا ہاں پہلا انسان بغیر وہ نطفے کے پیدا ہوا پہلا درخت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر بیج کے پیدا کیا اور پہلی کھیتی اللہ تعالیٰ نے بغیر بارش کے پیدا کی تو حضرت یوسف نجار یہ جواب سن کر مطمئن ہو گئے اور انہوں نے یہ معاملہ کسی سے نہیں کہا اب جب حضرت مریم بچے کو لے کر آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو قوم رونے لگی افسوس کرنے لگی یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن اس میں مفسرین کے کئی اخوان ایک قول یہ ہے کہ حضرت ہارون سے مراد حضرت موسا علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون ہے کیونکہ حضرت ہارون اور حضرت مریم میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے لیکن حضرت مریم حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھی تو اس لیے حضرت ہارون کی طرف نسبت کی گئی یا اخت کا اے ہارون کی بہن ما کانا ابو کم را سو ان آپ کے والد کوئی برے آدمی نہیں تھے وہ ماں کانت امو کی بغیہ اور آپ کی ماں بھی کوئی بری نہیں تھی آپ کے والد حضرت عمران اور آپ کی والدہ دونوں نیک پرہیزگار صالح لوگ تھے اور اتنے نیک تھے کہ حضرت مریم کی جو ولادت ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی جو واقعہ ہے اس سے ان کی دعائیں کیسے مقبول ہوتی اس سے اندازہ کریں کہ حضرت مریم کی والدہ بے اولاد تھیں آپ نے ایک دن گھونسلا دیکھا آپ نے دیکھا ایک چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دانا کھلا رہی ہے تو آپ کے دل میں اولاد کی تڑپ پیدا ہوئی پر آپ نے اللہ کی جناب میں دعا کی تو اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول کی اور کئی سالوں تک بے اولاد رہنے کے باوجود اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی کیسے سالے لوگوں کی تم اولاد ہو اور پھر یہ بچہ کہاں سے لائی یہ سوال کیا گیا فَأشارت تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو تو قوم اور زیادہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کو بولے لوگ بولے کئی بن من کانا فلما بھی سبیا ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو ابھی جھولے میں بچہ ہے حضرت عیسی علیہ السلام اس وقت ماں کے سینے سے لگے ہوئے تھے یعنی پیدائش ہوئی ہے دو دن کا بچہ تین دن کا بچہ اس کی عمر کیا ہوتی ہے اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماں کے سینے سے منہ کو ہٹایا اور اپنی بائیں کوہنی اپنے ماں کے سینے پر رکھی اور دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے کلام کیا زبان سے کلام بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ بھی ہل رہے ہیں جیسے فصیح و بلی شخص کلام کرتا ہے آپ نے فرمایا انی عبد اللہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں یہ مستقبل میں عیسائیوں کا رد ہے کہ میں خدا نہیں ہوں اللہ کا بندہ ہوں خدا کا بیٹا بھی نہیں ہوں آتا کتابا اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی وجعلنی عالنی اور مجھے نبی بنایا وجعلنی عالنی چونکہ نوز باللہ میں ظالب وہ قوم یہ کہنے لگی کہ یہ بچہ تو بغیر باپ کے ہے من اب جو تہمتیں انہوں نے لگائی وہ آپ جانتے ہیں اور جس بچے پر یہ تہمت لگ جائے ایسے بچے کو قوم منہوس سمجھتی ہے تو آپ نے اس کا رد کیا کہ میں ایسا بچہ ہوں مبارکن اینا ماں کن تو جہاں کہیں رہوں میں با برکت ہوں اور جو مجھ سے وابستہ ہوگا اسے بھی برکتیں ملیں گے وہ اوسانی اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا زکاتی اس زکات کا حکم دیا ما تم تو حیا جب تک میں زندہ رہوں یہ ڈبہ پیروں کا بھی رد ہے کہ جی بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں یہ اتنے پہنچ گئے ہیں انہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے نماز تو وہ پڑھے جو پہنچا ہوا نہ ہو اور یہ ان سیاست دانوں کا بھی رد ہے کہ جو خود نماز نہیں پڑھتے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ نماز اصل میں فرض نہیں ہے بلکہ اصل میں تو نماز اس لیے فرض کی گئی تاکہ دل پاک ہو جائے تو دل پاک ہو گیا پھر نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو ایسا ماڈرن اور روشن خیال بننے سےالی محفوظ فرمائے یہ روشن خیالی نہیں بلکہ تباہی ہے نماز حضرت عیسی علیہ سلام پر بھی فرض ہے حضور پر بھی فرض ہے اور حضور سے اور حضرت عیسی علیہ سلام سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتا تو نماز کا یہ مقصد نہیں کہ آپ جب پاکیزہ ہو گئے تو آپ کہیں میرا دل پاک ہے مجھے نماز کی ضرت ہی نہیں اور جب کہا جائے یہ کہ بابا جی کوئی پہنچے ہوئے نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی ان کو مت چھیڑو ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا تو جنید بغدادی علیہ رحمان نے ایسے ہی جالی لوگوں کے بارے میں کہا کہ ہاں یہ پہنچے ہوئے ہیں پھر وہ جانے لگا کہا سن لو یہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں کہ نماز کا انکار کر رہے ہیں نو دبل برم بدتی مجھے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ارے سوچے تو سخی عشا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے مگر انہیں بھی حکم ہے کہ اپنی ماں کا خیال رکھے ولم جبارن شکی اور مجھے جبار و شقی نہ بنایا یعنی مجھے اپنی والدہ کے سامنے سرکش اور بدبخت نہ بنایا کیونکہ جو شخص والدہ یا والد کا نافرمان فرمان ہوتا ہے دل کو دکھانے والا ہے وہ سرکش اور بدبخت ہے سلام علیہ یوم والد تو سلامتی ہے مجھ پر جس دن میری ولادت ہوئی وہ یوم اموتو اور جس دن میرا وسال ہوگا آپ تو آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے اب دنیا میں واپس آئیں گے اپنی عمر پوری کر کے آپ کا وسال ہوگا وہ یوم او باز اور جب میں زندہ کر کے کل بروز قیامت اٹھایا جاؤں گا رالی کا عی مریم یہ عیسی ابن مریم ہے قرآن مجیب فقان حمید میں جب بھی نبیوں کا ذکر ہے تو کہیں بھی کسی نبی کا ذکر اس طرح نہیں ہے اسحاق بن ابراہیم یا یعقوب یا بن اسحاق اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں عیسا علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر آتا ہے ابن کا ذکر اکثر مقامات پر آتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ عرب لوگوں کا یہ قائدہ اور قانون ہے کہ لڑکے کا یا لڑکی کا نام ہو تو اس کے آگے والد کا نام ذکر کرتے ہیں تو ان کی ماں کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا کوئی باپ ہی نہیں ہے اگر ان کا باپ اللہ تعالی ہوتا تو عیسا ابن اللہ کہا جاتا تم عیسی ابن مریم کیوں کہتے ہو اسی لیے کہتے ہو کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ای صبر مریم عیسا جو بیٹے ہیں مریم کے ماں کان لاگیوں اللہ تعالی کی شان نہیں کہ وہ اولاد رکھے صبح نہ اولاد سے پاک ہے اولاد تو وہ رکھتا ہے جس کو فنا ہونا ہوتا ہے تاکہ اس کی جائیداد کا وارث ہو جسے بوڑھا ہو کر کمزور ہونا ہوتا ہے تاکہ اولاد اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے جو بشری تقاضے رکھتا ہے جو اولاد کی موجودگی میں خوشی محسوس کرتا ہے وہ دل بہلانے کے لیے اولاد رکھتا ہے اور بھی کئی مقاصد ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے ادا قدو امرن جب اللہ تعالی کسی کام کا فیصلہ فرمائے فن یقول <كُن> اس کام سے فرماتا ہے ہو جا فیقون تو وہ ہو جاتا ہے کن فون کے مالک ہم پر بھی کرم کر دے اور ہمارا بھی بیڑا پار فرما دے وہ ان اللہ ربی و رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے فا بو پس تم اللہ کی عبادت کرو ہادا سے مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے فخل احزاب ممبئی نہم ان لوگوں میں سے کئی گروہوں نے اختلاف کیا بعض عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا بعض نے کہا یہ اللہ ہی ہے نعوذ باللہ بل مزال اور کہتے ہیں اللہ زمین پر اتر آیا فوئی لرین کفرو من پس کافروں کے لیے اس عظیم دن قیامت کے دن کی حاضری میں تباہی بربادی ہے اب صرف خوب وہ سنیں گے خوب دیکھیں گے مراد یہ کہ کل بروز قیامت ان کی آنکھیں کھل جائیں گی یوم یا جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے اسمع وہ اب صرف کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے اور اس دن کا دیکھنا اور سننا کچھ فائدہ نہ دے گا جب انہوں نے دنیا میں حق کے دلائل کو نہیں دیکھا اور اللہ تعالی کے عذاب کی وعیدوں کو نہیں سنا تو اب آخرت میں دیکھنا اور سننا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا بعد مفسرین نے کہا کہ یہ کلام بطریق تحدید ہے کہ اس روز ایسی ہولناک باتیں سنیں اور دیکھیں گے جن سے دل پھٹ جائیں گے لاکن والین لیکن ظالم آج کے دن کھلی گمراہی میں ہوں گے انہیں جنت کا راستہ نظر نہیں آئے گا وہ اندھیر ہوں محبوب ان لوگوں کو ڈرائیے یوم الحسرت اس دن سے ڈرائیے جو حسرت کا دن ہے گناگاروں کے لیے ندامت اور حسرت اور افسوس کا دن ہے کیونکہ واپسی نہیں ہو سکے گی ادی المر جب معاملہ ختم ہو جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا وهم فی غفلت اور یہ کافر یہ گناگار غفلت میں ہیں وہ لا مینون اور یہ ایمان نہیں لاتے انا نشن ریس الشک ہم اس زمین کے وارث ہیں وہ من علئیہ اور جو کچھ اس زمین پر ہیں ہم اس کے وارث ہیں مراد یہ ہے کہ سب کچھ ہمارا ہی ہے وہ الینا یور جا اور ہماری طرف یہ سارے لوگ لوٹائے جائیں گے